بسرحمن ورحم اللہ وحمد الرحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ متحصن موجود تمام خران اور میندان المجی تمام خران اور باقاعدہ سامنے شمس باقی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دار کتاب شلاحت میں سے باب المرتد باب نمبر بائیس ہے درست نمبر دو آپ لوگوں کے مبارکانہ تک پہنچا رہا ہوں اس میں جو ہے کل جو ہے مرتد ایک عثمان مرتب ہو جائے فطری عثمان جو ماں باپ بحمان ہو اس کا وہ مرتب ہو جائے تو اس کے حکم اور اسی طرح ایک کافی جب مسلمان ہو جائے ابتدا یا ایک آفر مسلمان ہو گیا تھا پھر مرتط ہو جائے پھر دوبارہ اسلام میں آ جائیں تو ان کا حکم بیان ہو گیا ہاں جی ابھی فرماتے ہیں، اگر کوئی خاتون مرتط ہو جائے اور ماتے سومو المر اتو اگر کوئی خاتون ایک مسلمان خواہ کا سے اسلام میں آنے بھی خاتون ہے یا اس سے جو ہے فطری مسلمان ماں باپ ایسے گھرانے میں پیدا ہوا ہے کہ ماں باپ مسلمان تھے تو بچپن ہی سے مسلمان گھرانے میں ہیں اس کو اس کو جو ہے اس اس کا اسلام فطری ہے ماں باپ مسلمان ہو مسلمان ماں باپ پیدا ہو اس کو اسلامی فطری بولتے ہیں جی تو فطری طور پر وہ مسلمان نہیں فطر آتا اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اسی پر قائم ہے تو وہ ایک مسلمان تو, تو یہاں خاتون میں مرد میں فرق تھا کافر آر کافر اور مسلمان فطری مسلمان میں کافی ایک مسلمان جو ہے جن کا ماں باپ مسلمان تھا وہ کافر ہو جائے تو اس کو توبہ کا نہیں کیا جائے گا اگر شکا ہو تو اس کو دور کیا جائے گا لیکن کافر جو ہے مثمن ہو گیا اور پھر کافی میں چلے جائیں تو اس کو توبہ قبول کیا جائے گا ہاں جی اور توبہ کریں تو پھر وہ اس کو سزا قسم کا نہیں ہوگا اس طرح بھی خاتون اگر کوئی عورت جو ہے وہ علماء رتور خاتون انہیں اگر مرتاد ہو جائے اور کوئی خاتون مرتاط ہو جائے تو عزا علیہ السلام اس پر اسلام کو پیش کیا جائے گا انہیں اسے کہا جائے گا بھئی دوبارہ اسلام میں آ جاؤ ہاں جی جس اسلام میں جو جاؤ اسلام کی خوبیاں اس کو بتائیں گے اسلام اس کو پیش کریں گے اور کوئی شک و شگہات اس کو اسلام کے بارے میں پیدا ہو چکی ہو اس کو دور کریں گے ہاں جی اور اسلام اس کو پیش کریں گے تو اسلام پیش کریں گے اسلام کی طرف دیں گے اس کو خاتون مرتاز سرد میں اور جو کچھ شک و کو ہو سب دور کریں گے تو اس کے بعد جو ہے سو سمجھانے سے اسلام پیش کرنے سے فائن طاوت اگر وہ توبہ کریں ہاں جی ابتدا سے توبہ کریں اور اسلام کی طرف آ جائیں تو او ہی آنا تو اس سے جو مرتد ہو گیا وہ مرتد کا جو جرم ہے وہ معاف کیا جائے گا پھر تو اس سے معاف کیا جائے اس کو کسی کو کی کس سزا نہیں ہوگی البتہ جتنا سب مرتد رہا اس عرصے کے نماز روزہ وغیرہ قدا کرنا پڑے گا باقی سزا نہیں ہوگا اس وقت نہیں ہوگا سزا نہیں ہوگا اوفیان اس سے معاف کیا جائے گا توبہ کریں تو اور عورت میں یہ فراہ نہیں ہے کہ وہ فطری مسلمان ہو ان جس کے ماں باپ مسلمان ہیں یا ماں باپ کافر ہے خود پہلے کافر تھے اسلام میں آ چکا ہو ہاں پھر ہو جائیں اس کو پھر اسلام طب آئیں تو وہ فرانی ہے یعنی خاتون ان سب میں جس کے ماں باپ مسلمان ہو یا نہ ہو دونوں کا ایک حکم ہے دونوں کا توبہ قبول ہے اگر ان سے اعتداد واقع ہو جائے تو تو ورما اگر فن تعبت اسلام اس کو پیش کیا جائے گا اگر توبہ کریں اسلام ترفی آ جائیں تو وہی آنا اس سے معاف کیا جائے گا اس, اس کو تاہی کو لیکن وہ لم تطوب اور اگر وہ خاتم توبہ نہ کریں اور, اور ڈٹے رہیں اپنے اسے مرت ہونے پر کفر پر پھر مسلمان تھے اب کافر ہو گئے اور اسے ڈٹے رہیں توبہ نہ کریں تو حکم کیا ہے تو لم تختر ایک دن پھر بھی اس کا قتل نہیں کیا جائے گا خاتون کو قتل نہیں کریں گے پھر بلکہ کی کیا کریں گے بلطح بس الدائمن بلکہ اس کو عمر قید کریں گے ہمیشہ کے لئے قید کریں گے اور جیل میں ڈال دیں گے اور پھر وہ تو زر اور وہ تو زب اس کو مارا جائے گا ہاں جی اور اوقات صلاحات نماز کے وقتوں میں نماز کے اوقات میں اس کو ماریں گے ہمارا جو بھی حاکم محلہ سمجھتے ہیں اس کو ماریں گے کوڑا وڑا وغیرہ ہاکدہ اسی طرح جو ہیں اس کو مارتے رہیں گے اس طرح یم بگائے یہ واضبہ اس کے مسلسل اس کو بھانجے اللہ حفظ سے اس کو بند رکھیں مسلسل اس کے معاذت کریں اس کے قید پر یعنی مسلسل قید میں رکھیں وہ ضرب یا اس کو نمازوں کے بعد مارتے رہیں اعلان یہاں تک کہ تتوب وہ توبہ کریں ہاں جی توبہ کریں والے سالیہ قاتلوں اس عورت پر ہرگز کس قتل کا حکم نہیں ہے توبہ نہ کریں تو اس کا قاتل نہیں کریں گے بلحفظ بلکہ حکم ہے اس کو جیل میں ڈالیں قید کریں اور ضرور اور نماز کے اوقات میں مارتے رہیں ہاں جی اور والوت اور سزا دیتے رہیں ایران تطبیہ یہاں تک کیا توبہ کریں اب تموت یا مر جائیں خود مر جائیں ہاں جی لیکن اس کو ہم اپنی طرف سے قتل نہیں کریں گے سزا دیں گے نمازوں کے اوقات میں ہاں جی مختلف سزا دیں گے تاکہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں ہاں جی اسلام کی طرف آ جائیں لیکن اس کو قتل نہیں کریں گے اس کو قتل نہیں کریں گے یہ عورت کا خاص حکم ہے عورت میں پھر ماں باپ مسلمان ہونا نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں کا ایک ہی حکم ہے خواتین میں, خواتر میں. اب آگے سوال ہے بھائی انسان کیا کام کرے تو مرتب ہو جاتا ہے اس کے منہ سے قسم کی باتیں نکلے تو مرتب ہو جاتی ہیں اور کیا کیا کام اس سے سرزد ہو جائے تو مرتب ہو جاتی ہیں اس سلسلے میں شاخر فرماتے والے ارتدا مرتب ہونا یعنی یا سلح حاصل ہوتی ہے اما بالفیل یا کسی کام کی انجام دینے پہ ہاں جی اور یا کوئی بات کرنے پہ اور چھ سے دونوں کی تشریح کریں کس قسم کی باتیں کریں تو مرتاط ہو جاتی ہیں اور کس قسم کا کام کرے مرتکب جو کاموں کا مرتکب ہو جائے تو انسان مرتاط ہو جاتی ہے ہاں جی حوالے ابتدا مرتض ہونے یا سن حاصل ہوتے ہیں میں بالفیل یا کسی عمل سے کام سے اور بالکل یا کسی بات سے تو ہما کا نا بالفیر پس وہ کام جس جو بالفیل ہے عمل سے مرت ہو جاتے وہ وہ کام وہ عمل جو ہاں جو اس کے انجام دینے سے وہ مرت ہو جاتی ہے وہ اعمال جو بالفیلی ہاں جی جو خواقع بلفیلی وہ کردار اور اعمال جو بالفیل اور پریکٹیکلی انجام دینے سے مرتاط ہوتی ہے <coughs> وہ یہ ہیں کہیں یا یہ جو جیسے کہ وہ بندر سائزہ کرے اور یا ابدیہ عبادت کرے کن چیزوں کا ماں ایسی چیزوں کا یہ جو جن کے لیے کافر سائزہ کرتے ہیں جی چیزوں کا کوفار شادہ کرتے ہیں مشقین شادہ کرتے ہیں ہاں جی بدھ پرست لوگ شاہدہ کرتے ہیں ستارہ پرست لوگ آتش پرست لوگ شادہ کرتے ہیں جس طرح آشہ پرست آگ کو شادہ کرتے ہیں بد پرست بتوں کو شادہ کرتے ہیں سورج پرست ستارہ سورج کو پر ستارہ, ستارہ پرستش کرتے ہیں شادہ کرتے ہیں اس کے عبادات کرتے ہیں اسی طرح مختلف دنیا میں آزاروں چیزوں کی لوگ پرشکش کھانے والے ہیں حتی جو جوہانے جیسے ہندوستان وارہ میں فلم دکھایا چوہت تک کی پرشکش کرنے والے ہیں تو یہاں پر مائف ماں کا نیلف جو عمل جن کاموں کے اعتقاد سے مرتاد ہو جاتے وہ یہ ہیں کہیں یہ جد ایک انسان سائزہ کرے یا بدے عبادت کرے ماں ایسی چیزوں کی یہ جدو جس کے لیے شادہ کرتا ہے کافرت ہو کافی لوگ و یا بدونا ہو اور کافی لوگ عبادت کرتے ہیں وہ کیا ہے جیسے مینالیہ السلام جیسے جیسے بتوں کی پرشکش کرتے ہیں ان کے سازا کرتے ہیں جو پتھر سے ہاں جی یا لوہے سے لکڑی سے ان سے مٹی سے بنائے ہوئے پتھر بن کی پرشکش کرتے ہیں ان کے سازا کرتے ہیں ول جن یا جنات کی لیے سازا کرتے ہیں پرشکش کرتے ہیں ول کواقی یا ستاروں کے لے پہلے اس کے لیے پرشکش کرتے ہیں اس سازا کرتے ہیں من لال اللہ کو چھوڑ کر یعنی اللہ کو چھوڑ کر جو ہے لوگ اللہ کے غیر چیزوں کے ہاتھ آ جائے انسان کی کسی انسان کی بھی سزا کریں جہاں تو بھی وہ مرتاط ہو جائے گا کسی انسان کے لیے بھی سجا کریں اس کی عبادت کریں تو بھی مرتاط ہو جائے گا تو یہ ہو گیا ایک تو یہ عمل ہو گیا کہ کہانی جن چیزوں کے کافی لوگ عبادت کرتے ہیں اور جن چیزوں کے لیے جن چیزوں کے سامنے کافی لوگ جھکتے ہیں سجا کرتے ہیں آپ بھی وہی کام کریں تو مرتاط ہو جائے گا یا دوسرا مرتب ہونے کا کام یہ ہے ابو القاء یا یہ کہ وہ پھینک دیں پھینک دیں علق پھینکے مصحف قرآن پاک کو یا وہ قرآن پاک کو پھینکیں پھر قاضرات گندی جگہوں پر ناپاک اور گندی جگہوں پر قرآن پاک کو پھینکیں یا قرآن قرآن پھینک دیا یا اسے کچھ صفحات پھینک دیا سورہ پھینک دیا پتہ چلتے ہوئے پتہ ہوتے ہوئے کہ یہ قرآن ہے پتہ ہوتے ہوئے یہ قرآن کی آیات ہیں ہاں جی او فینج صحف قرآن مصحف قرآن پاک کو بولتے ہیں ہاں جی یعنی قرآن پاک یعنی علی کے ہاتھوں سے لکھا ہوا مصحف یہ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن پاک ہاں جی بہت عجیب ہے نرواسی دنیا میں کتنا فیدنا پھیلائے آپ لوگ بھی جانتے ہیں ہاں جی ہاں کے ہاتھوں سے قرآن لکھتے ہیں عوثمان کے ہاتھوں سے قرآن لکھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتے علی کے ہاتھوں سے قرآن لکھا تو بہت بڑا فتنا ہو جاتا ہے عجیب بات ہے جی تو او القاء المصفیاق جو ہے قرآن پاک کا پھینک دینا پھر قاضراتی گندی جگہوں پہ کولا کھڑکی پھینکنے کی جگہوں پہ ناپاک جگہوں پہ قاضرات ہاں جی گندی اور ناپاک جگہوں پہ متعمدن امدن ہاں جی آمدن جو ہے وہ جان بوجھ کر پھینک دینے ہاں غلطی سے ہاتھ سے نکل گیا نہیں ہے ہاں جی اتار بوجھ اٹھاتے اتا ہیں بلکہ آمدن پھینکا ہے اور معتقداً اور قرآن کی توہین کے اعتقاد سے پھینکا ہے اور معانیدن یا دشمنی کرتے ہوئے قرآن کے ساتھ اسلام کے ساتھ دشمنی کرتے انعات دشمنی آجے. یا جو ہے دشمنی داوت کی بنیاد پر پھینک دیتے ہیں قرآن کے ساتھ اسلام کے ساتھ اور مستحمین یا قرآن کی توہین کرتے ہوئے قرآن کے مسئلہ اور توہین کا جیسے مذاق توہین یہاں قرآن کی توہین کی نیت سے پھینک دیتے ہیں گندی جگہوں پر ناپاک چیزوں پر تو یہ بھی ایک عمل ہے کہ دارے جو اس کو یہ قرآن پاک کو اس طرح بڑھو ایک, ایک ورکہ بھی ایک عائد بھی اس طرح پھینکیں کسی گندی جگہ پر پتہ ہوتے ہوئے جان بوجھ کر ہاں جی گندی جگہوں پر فین دیں تو وہ مرتاط ہو جائے گا ہاں یہ تو دوسرا کام جو ہے ایک تو بدھ جن چیزوں کے بدھ پر اس لوگ عبادت کرتے ہیں پوچھتے ہیں شاہجہ کرتے ہیں ان کی پجاری کرے تو مرتد ہو جاتی ہیں عملاً اور دوسرا عملاً مرتد ہونے والے اسباب میں سے قرآن پاک کو گندی جگہوں پر قورا کھرکر فانے کے جگہوں پر آمدن اور توہین کے اعتقاد سے دشمنی کرتے ہوئے یا مستعن یا قرآن کی توہین کرتے ہوئے پھینک دیتے ہیں یہ دوسرا سب جس طرح سب اویاں تو او ایو ایو اسی طرح وہ ترق کریں سلاد ہے نماز کو ہاں یہ کوئی بھی نماز نہ پڑھیں پانچوں نمازوں میں سے کوئی بھی نہ پڑھیں اور اسی نیت سے اسلام میں کوئی نماز نامی چیز واجب نہیں بلکہ بول کے مرتاز ہو گیا کوئی نماز واجب نہیں اللہ کی طرف سے بول کے آئیت رقوری ہے کہ نماز کو و سوما اور روزے کو نماز روزے کو ترق ہیں لیکن کیسے ایک دفعہ جو ترق تو بہت چیز مسلمانوں سے بھی ہو جاتے ہیں لیکن ترق کریں عقیدہ بھی اس کے ساتھ خلاف ہو مستحزین نماز روزے کے استضاء اور توہین اور مذاق اڑاتے ہوئے <تصفح> یعنی اس کو ہاں نماز روزے کو توڑنا حلال سمجھتے ساری مست پہ لیتا یہاں پر مستحل وہاں یاد رکا اور یہ ہے کہ ترق کریں سلاد نماز کو بسوں میں روزے کو مستحلہ حلال سمجھتے ہوئے یعنی نماز توڑنا کوئی گناہ نہیں ہے روزہ نہ رہنا روزہ توڑنا کوئی گناہ نہیں ہے یعنی نماز کا ترق کرنا روزے کا توڑنا مستحلہ حلال سمجھے ہوئے اور نماز کی فرضیت کا انکار کرے روزے کی فرضیت کا انکار کریں مستحل سمراج یہ اس کو حلال سمجھے نماز کو چھوڑنا روزے کو چھوڑنا یعنی کیا اس کو اب واجب نہیں سمجھ رہے ہیں یہ بندہ ہاں اس کو ایسا غلط کام کریں نماز شوزے چھوڑنے کو حلال سمجھتے ہوئے ترق کرنے میں مطلب ہے کہ روزہ کی فرضیت کا وہ ممکن ہے روزے کی نماز کی فرضیت کا ممکن ہو جائے تو یہ اور تو پھر جو اس کو اسی طرح ممکن ہونے کی وجہ سے ترک کریں چھوڑ دیں تو یہ تیسرا سبب بن گیا مرتا ہونے کا چوتھا سباب اور یش شاغیلا ماشور بھی اگلے بنچ بنچ وغیرہ بانگ وغیرہ ہاں نشاور چیز بانگ جیسے آج کل افیون پاؤڈر وغیرہ ٹیکے یہ سارے اس میں آتا ہے <تصفح> جو سب نشاور چیزیں <تصفح> <تصفح> اور یش تکیلا مشروم بھی اگلی بن چیز یعنی کہ ہے بانگ کھائے بانگ کھائے جو کہ نشاور چیز ہے وہ کھائیں وہ شربی خمرے یا شرابیں ہاں جی اور یش قیبل قبارہ یا دوسرے گناہوں گناہ نے قبرہ کا مرتکب ہو جائے اور یہ سب تو مسلمان بھی شراب پیتے ہیں مرتد نہیں ہوتا ہے تو مرتد ہونے کے لیے شرح یہ بانگ وغیرہ کھائیں شراب پئیں اور دوسرے گناہانے کا برا کا انتخاب کریں مستحلہ حلال سمجھ کر بولیں اسلام میں کوئی شراب حرام نہیں ہے اسلام میں کوئی نشاور چیز حرام نہیں ہے کوئی بانگ وغیرہ کا پینا حرام نہیں ہے کوئی اچار صافین وغیرہ کوئی چیز حرام نہیں ہے بول کے اس کی حرمت کا انکار کرتے ہوئے اس کے حرام ہونے کے حکم کا انکار کرتے ہوئے اس کی توہین کرتے ہوئے ہاں جی وہ ان ان چیزوں کو کھا لیں یا مشغول ہو جائیں بھی اگل کھانا بانگ شوربِ خواہ شراب و ترکیب و یر طبیب اور کا قبائر گناہ کا قبیر کا ہو وجہ مستحلن یہ اہم بات ہے ان سب کو حلال سمجھتے ہوئے یعنی حلال بانگ کھانا حلال سمجھتے ہوئے کھائیں شراب پئیں حلال سمجھتے ہوئے پئیں ہاں جی اور گناہ نِکرہ کے مرتکب ہو جائیں حرام حلال سمجھ کر پئیں کیونکہ ایک آدمی پیتا ہے خود کو گناہ کا سمجھتے ہوئے تو اس کو فاسق کہیں گے ایک آدمی بن کھاتا ہے لیکن خود کو اس کو حرام سمجھتے ہوئے کھاتے ہیں تو نس پر قابو نہیں ہے نس پر کنٹرول نہیں ہے ہاں جی نس ہمارے کھاتوں حاصل ہو کر تو ایسے بندوں کو فاسق کہیں گے وہ مرتد نہیں اس پر مرتب کا سازانی نہیں ہے فاسق ہے یہ توبہ کا نواج ہے توبہ کر کے پھر اسلام تل پلٹ آ جائیں تاکہ اللہ یہ گناہ اس سے تو اسی طرح وہیار تقریب گناہ نے کبھی رکھے مرتکب ہو جائیں مستعل حلال سمجھ کر ولا یقن ساوی در حال کی یہ شاغل تو یہ سارے غلط کام کر رہے ہیں یہ ناو ساوین کوئی نابالغ بچہ ہے وال مجن اور نہیں وہ بیوقوف ہے مجنون ہے بیوقوف ہے شاغل کا کام نہیں کرتا ہاں جی اور پاغل ولا مجنون یعنی پاگل ہو والا من اور نہیں وہ بندہ پاگل ہو نابالغ بچہ یا پاگل ہو وہ ان سابقہ کاموں سے ایسے کوئی بھی اشراپ اشراب پیے کھائے رضا توڑے یا نماز توڑے اس پر جو ہے نہ بچے پر کوئی سزا ہے نہ مجنون پر کوئی سزا ہے بچے کے لیے اگر ہو بھی مجنون کے لیے تو کوئی سزا نہیں ہے ہاں جی اللہ چوری وغیرہ کریں تو اس کو تخفیف ہے ڈرانا ہے تاکہ انداز ہو سکے ماں چوری نہ کرے باقی ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے ہاں جی لہٰذا جو ہے یہ شاخ جو ان غلط کاموں کا مرتکب ہو رہا ہو اور یہ بندہ نہ ہو سب یہ نابالغ بچہ ولا منجن اور نہ پاگل تو اسی میں جو ہے یہ بندہ اب مرتاط ہو جائے گا اور اس پر مرتاط کا حکم ہاں جی نے جو کل پڑھ لیا اس پر لاگو ہوگا گا دار سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے